میرے پاس جو کتاب ہے ایمان کی اس کلا کا نام هو و لیکن لا من باللسان و صلی اللہ علیہ وسلم و قانون من وسلم ایمان کی جو اصطلاحی تاریخ کے اندر جو مذاہب ہیں ان میں سے دو مذہب علماء شمسم اور فخر السّلام الرحمۃ اللہ اور دوسرا مسئل جمہور محققین کا بیان کرنے کے بعد کرامیہ کے مسلب کو بیان کر رہے ہیں ایمان کی تعریف میں کرامیہ کے مسلب کو بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے دو مسئلے پڑھے ایک یہ کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور اقرار بل کا کہ دل سے بھی تصدیق ہو زبان سے بھی اقرار دوسرا مسلک آپ نے پڑھا ہے جمہور محقین کا کہ ایمان نام ہے فقط تصدیق قلبی کا کہ صرف اور صرف دل سے تصدیق کرنے کا نام کیا ہے کہ ایمان آج ہے آج تیسرا مسلک ہے کرامیہ کا ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ ایمان نام ہے فاقت اقرار بس اقرار بال لسان کا نام کیا ہے ایمان ہے بس اس سے زیادہ ایمان کا حصہ نہیں ہے تصدیق پہ قلب ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ ایمان کس چیز کا نام ہے اقرار بلسان کا جس نے اقرار کر لیا اسے مومن سمجھا جائے گا جس نے اقرار نہیں کیا اسے مومن نہیں سمجھا جائے گا ان حضرات کے دلائل کیا ہیں ان حضرات کے دلائل گزشتہ مذاہب پر ہونے والے دیا کے دو اعتراض ان کی دلیل اعتراضات کی صورت میں پہلی صورت یہ ہے وہ یہ کڑی دلیل شار رحم اللہ نے ان کی دو دلیوں کو کیا ہے کہ اعتراض کی صورت میں تو دو دلیلے ہیں لیکن شارح نے ان کو ایسے بیان کیا ہے جیسے کہ اعتراض کی صورت کیوں کہ پھر شارح نے ان کی دلیلوں کا جواب نہیں دیا پہلا یہ ہے کہ کرامیہ حضرات ایک تو ایمان کی لوکی تعریف سے استقبال کرتے ہیں دوسرا اطلاعی تعریف کہ ایمان کی آپ نے لغوی تاریخ کی ہے تصدیق ایمان آپ نے کہا تصدیق کا نام ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب ایمان تصدیق کا نام ہے تو اہل لوگت کا اہل لغت کے یہاں تصدیق کہتے ہی کس کو ہیں زبان سے اقرار کرنے زبان سے کسی بات کو تسلیم کرنے کو لغت کے اندر کیا کہتے ہیں تصدیق کہتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا اور تصدیق کیا ہے چونکہ اہل لغت کا اجماع ہے اہل لغت تصدیق سے مراقع لیتے ہیں ان کے قرار یعنی زبان سے کسی بات کو تسلیم کرنا لہٰذا اگر کوئی شخص زبان سے تسلیم کر لے تو اس کا نام کیا ہوگا ایمان ہوگا کیونکہ آپ شروع میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ایمان لوگی میں اور ایمان شرعی میں صرف مطلب اور تقید کا فرق تھا کیونکہ ایمان نام لغت کے اندر ایمان کس کا نام ہے تصدیق کا نام ہے اور فرق صرف اتنا بیان کیا تھا کہ ایمان جب نام ہے تصدیق اور تسلیم کا تسلیم کرنے کا تو کسی بھی چیز کو تسلیم کرنا یہ تصدیق ہوگا یہ مطلب ہوگا اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی چیزوں کو ماننا یہ کیا ہے ایمان ہے تو صرف مطلب اور تقریب کا فرق تھا کہ ایمان لغنی مطلب اور ایمان شرعی مقیت تو اب اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ ایمان نام ہے کس کا تصدیق کا اور تصدیق لوگوں کیا کیا ہے اقرار کا نام کیا نام ہے اقرار کا نام ہے لہٰذا جب اقرار کا نام ہے تو ایمان بھی ہم کہیں گے کہ ایمان اقرار کا نام ہے اگر کسی شخص نے اقرار کر لیا تو اب وہ مومن سمجھا جائے گا اس کے علاوہ دوسری دلیل ان کی وہ ہے ایمان کے معنی. کہتے ہیں کہ ایمان کا اور کیا کیا عزی اللہ اللہ صحابہ اکرم کے پاس جب کوئی آدمی آتا تھا ایمان قبول کرنے کے لیے تو وہ کیا کرتے تھے وہ کافی سمجھتے تھے کلمہ شہادت کو ہی وہ اگر آ کر کلم شہادت پڑھ لیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اور صحابہ کرام بھی اس کو کیا سمجھتے تھے مومن سمجھتے تھے اور سے مومن کہتے تھے اور کبھی بھی اس سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے کہ تیرے دل میں کیا بلکہ اس کے شہادت کے کلمات کہنے سے اس کو کیا سمجھتے تھے مومن سمجھتے تھے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان نام ہے کس کا اقرار ایمان نام ہے کس کا اقرار پہلی جو دلیل انہوں نے پیش کی تھی کہ اہل لغت کے نزدیک ایمان نام ہے نام ہے ہے کس تصدیق اقرار لہٰذا اہل لغت کے نزدیک بھی اور باقی احاضہ کے نزدیک بھی جب ایمان نام ہے اقرار کا تو اب ایمان نہیں بلکہ تصدیق نام ہے اقرار کا تصدیق آئنے کی ایمان ہے لہٰذا ایمان بھی نام ہوا اقرار کا اس لیے صرف اور صرف اقرار کافی ہو جائے گا تو شاید رحم اللہ نے اور اہل عورت کا اس بات پر اجماع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف کہہ دے کہ صدق تو کیا کہہ دے صدق دق دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصدیق کرنے والا اس سے وہ مومن نہیں ہوگا چاہے آپ تصدیق کو کسی بھی معنی کے لیے وضاح نہ کریں یا آپ تصدیق کو وضع کر دیں اظہار اور یقین کے معنی کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے ٹھیک ہے کسی بھی لفظ کے لیے کسی بھی معنی کے لیے وضع نہ کریں بلکہ تصدیق کو آپ محمد چھوڑ دیں اظہ اور یقین کے علاوہ کچھ اور معنی کے لیے وضع کر دیں تب بھی سب دقتوں سے کبھی بھی وہ مومن نہیں بنے گا سب دقتوں کہنے سے وہ مومن نہیں بنتا لہذا صرف ہاں سے سبھی سمجھدار میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں دیکھیں انہوں نے پہلی گلی پیش کی تھی انہوں نے کہا کہ ایمان پہلے گزر چکا ہے کہ ایمان پر ہوئی معنی کیا ہے تصدیق صرف تصدیق کا نام ہے اور اہل لوگوں کے یہاں تصدیق کس کا نام ہے اقرار کا. تصدیق کس کا نام ہے اقرار, اقرار بلسان کا تو پتہ چلا کہ ایمان نام ہے کس کا؟, کا لہٰذا جو بھی شخص تصدیق کرے گا تصدیق کرے گا کیا مطلب تصدیق کرے گا کہ وہ اقرار کرے گا کسی بھی چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے اقرار کرے جو یا جوان ہیں کہ تصدیق کا اقرار ایمان نہیں محض تصدیق کا اقرار ایمان نہیں وہ کہتے کہتے ہیں کہ اہل لغت بھی اور اہل عورت بھی اگر کوئی شخص صرف اور صرف سب تو کہہ دے ہاں حضرت وسلم کے بارے کی میں تصدیق کرتا ہوں تو کیا وہ مومن ہو جائے گا نہیں پہلے لوگت بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص مومن نہیں ہے اور اسی طرح پہلے اور بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص مومن نہیں ہے تو پتہ چلا کہ ماہ تصدیق کافی نہیں ہے ایمان کی پہلے بھی آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ صرف تصدیق کا نام کیا نہیں ہے ایمان نہیں ہے بلکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں کو تسلیم کرنا اور دل سے بھی تصدیق کرنا دل سے بھی ماننا تب ایمان ہوگا محدود کوئی مومن نہیں ہوتا اس پر درکی سرحد پہلے بھی جو آپ کے سامنے گزر چکے ہیں مثال کے طور پر ایک آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے نے کہا تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لم سو مینو تم ایمان نہیں لائے ولیکن لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے ظاہری دعوے کی ہے ان دلائل سے بھی پتا چلتے ہیں کہ ایمان تصدیق تو چاہے آپ تصدیق کو کسی بھی معنی کے لیے بدہ کر دیں یا بالکل محمد چھوڑ دیں لیکن پھر بھی کبھی بھی تصدیق کا لفظ یہ نہیں بتاتا کہ یہ ایمان کے لیے کافی ہو جائے گا پہلے سوال کا جواب دوسرا نے یہ کہا تھا کہ صابع کرام رسوم اللہ, تعالیٰ علیہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا تو آپ ان کو کلمہ پڑھا دیتے تھے اور اسی پر ہی انتفاق کر لیا جاتا تھا اور کافی سمجھا جاتا تھا اس سے اس کے دل کا حال اور کیفیت نہیں پوچھی جاتی تھی اس کا جواب شاعر نے دیا ہے اس کے تین جواب ہیں پہلا جواب یہ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابۂ کرام کو کامی لہتے تھے ماز اس کے اقرار کو ایسے ہی وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی صحابہ کرام ان لوگوں کو منافق بھی کہتے تھے کہ جو ظاہراً تو اسلام کہتے تھے لیکن باطن تصدیق نہیں کرتے تھے تو اس سے پتہ چلا کہ وہ حکم بھی لگاتے تھے کہ جو صرف زبان کا اقرار کرنے والا ہو دل سے تسلیم نہ کرنے والا ہو تو اس کو مومن نہیں بھی سمجھتے تھے تو کیا سمجھنے والی بات کہ ایمان تجدید کا نام ہے دل سے تجدید کرنا ضروری ہے اور اصل اختلاف جو ہے وہ ہے بھی ہے وہ دوسرا جواب ہے کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب صحابہ کرام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے شخص کی تصدیق کو تسلیم کرتے تھے تصدیق یعنی اس کے اقرار کو ہی ایمان سمجھتے تھے تو ایسے ہی وہی پیغمبر اور وہی صحابہ اس شخص کو, کو جو ظاہرا تو قبول کرے لیکن دل سے تسلیم نہ کرے تو اس کو ایمان سے خارج بھی سمجھتے تھے تو اس کو ایمان سے خارج بھی سمجھتے تھے اور اسے مناسب بھی کہتے تھے تو پتہ چلا کہ تصدیق بہر کیا ہے ضروری جواب جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ اسلام تو جو قبول کیا جاتا ہے ظاہر کے قرار کو جو آپ نے کہا کہ ظاہر کو ہی سمجھا جاتا ہے تو دنیا میں احکام کو جاری کرنے کے لیے تو ظاہر کا ہی اعتبار یعنی آنے والا شخص جو اقرار کرے گا تو اس کے ظاہر کے مطابق اس پر احکام جاری ہوں گے لیکن اصل جو اختلاف چل رہا ہے وہ تو یہ چل رہا ہے کہ انسان کو ایمان فائدہ کب دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کب جا کر کامیاب بنے گا وہ تو تب بنے گا جب جل سے تصدیق کرنے والا ہوگا اور جبرا جو چل رہا ہے ایمان کا وہ یہی چل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اندر اللہ کو ان کا ایمان مقبول ہے تو وہ کون فون ہے وہی ہے کہ جو کیا ہے اللہ کے پاس ہو اللہ کے لیے ہو اور وہ صرف اور صرف تصدیقیں کر ہے باقی جو ظاہری ہے وہ صرف اور صرف دنیا میں احکام کو جاری کرنے کے لیے تیسرا جواب کہ آپ نے کہا کہ اقرار ضروری ہے ایمان کے لیے جب تک اقرار نہیں ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایمان قابل قبول نہیں ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اقرار سے عاجد ہیں مثلاً گنگا وہ بول نہیں سکتا اگر وہ دل سے تصویر کرتا ہے آپ علیہ اخلاط والسلام کو مانتا ہے آپ جو احکامات لے کر آئے ہیں ان کو مانتا ہے لیکن وہ اقرار نہیں کر سکتا تو اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ بھائی یہ شخص کیا ہے مومن ہے لیکن آپ کی تعلیم کے مطابق اگر اقرار ضروری ہے تو اس کو مومن نہیں ہونا چاہیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان نام کس کا ہے تصدیق جی ہاں ایمان, ایمان و تصدیق ہی کا نام ہے آل لا کے کون سی تصدیق کے اعتبار کرتے ہیں کہ جو تصدیق کو کہتے ہیں کرامیہ کہ کی یہ مسلق ہم بیان کر رہے کرامیہ کا پہلی درل یہ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ کافی سمجھتے تھے من المک ایمان لانے والے شخص سے الشہادت کلمہ شہادت کو ہی کلمہ شہادت کو ہی کافی سمجھتے تھے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایمان کے قرار کا نام ہے کیوں؟ وہ کیوںکہ بھی ایمان ہی اور اس کے ایمان کا قصلہ فرما دیتے تھے بن رہی نے اس کے سارے نام بغیر اس سے یہ سوال کیے کہ اس کے دل میں کیا ہے یا صحابہ نے کبھی بھی آنے والے شخص یہ نہیں ہے بس اس کے کل میں, میں شادت کو ہی کافی سمجھا تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان نام ہے پقت اقرار کا الار رحم اللہ بن ترتیب جواب دیں گے پہلے سوال کا جواب پہلی دہلی کا جواب لاقفافی ان الما قبر تصدیق عمل و قلب کہتے یاد رکھیے اس بات میں تو کوئی اشفاع نہیں ہے کہ تصدیق کس کا نام ہے صرف اور صرف دل کے عمل کا نام ہے بس عمل القلب تصدیق نام ہی کس کا ہے عمل قلب کا ہے حتیٰ حضم وفظ تصدیق حتیٰ کہ اگر ہم تصدیق کا جو لفظ ہے اس کو ہم وضع کر دیں بالکل بغیر کسی معنی یعنی اس کو کیا کر دیں محمل بنا دیں لفظ تصدیق لے معنی. تو کوئی بھی لفظ جو کسی معنی کے لیے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, محمل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اگر ہم تصدیق کو محمل غیر تصدیق کیا ایسے معنی کے لیے وضاح کر دیا جائے جو تصدیق کے معنی کے علاوہ ہو تو پھر بھی لمحے تو اہل اور اہل عورت میں سے کوئی ایک بھی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ بکلمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمہ سب دقت کہنے والا مطلب بولنے والا بکلمت سب دقت سب کا کلمہ کہنے والا شخص نہیں ہوگا نم یو پیچھے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گا کہ مصدم کے آپ السلام پر ایمان لانے والا ہوگا تو اس سے پتہ چلا کہ صرف وصرف کا نام ہے کل کے عمل کا نام ہے اقرار کا نام نہیں ہے لہٰذا ایمان یہی وجہ ہے کہ ایمان کی نفی درست ہے انباد بھی الناس يقول الاخر لوگوں میں سے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ وہ تو کہہ رہے لیکن صرف اللہ تعالی نے کہا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں کیونکہ تصدیق نہیں ہے منافقین کہ آرام بدو نے دیہات کیوں نہ کہا کا ہم ایمان لائے اے پہ سے کہہ دیجئے کہ یوں کہ ہم اسلام لائے یہ نہ کہ ایمان تو کہاں سے سارے دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں جو یہ کہا کہ آنے والا اگر اقرار کرے زبان کے ذریعے سے اسی کو کافی سمجھا جاتا تھا پہلا جواب المقرسام زبان سے اقرار کرنے والا وحدہ فلا نزاع کہ فقط زبان سے, سے تصدیق نہ ہو تصدیق اس میں تو کوئی نظاہ نہیں ہے کوئی دورائے نہیں ہے یوسم مامن لوغت ایسے شخص کو لغت کیا کہا جائے گا مومن کہا جائے گا فتجری علی ملیمان ظاہر اس پر احکام ہے اسلام یعنی مومن والے احکام جاری ہوں گے ظاہری طور پر حالانکہ اصل جو ہمارا جگڑا چل رہا ہے وہ اس ایمان کے بارے میں چل رہا ہے کہ جو اللہ کے ہاں عند اللہ مقبول ہو ان نمن کی ماں بین اللہ کی تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وآدہو. یہ تو اصل تو وہ ہے تو وہ ہند اللہ جو مقبول ہوگا وہ تو صرف صرف اس کی قلبی ہو سکتی ہے دوسرا جواب اللہ حقمن کی یعنی جیسے وہ ایمان کا فیصلہ کر دیتے تھے کلمہ شہادت کہہ دیتا تھا تو, تو ایسے ہی وہی صحابہ کا وہی صاحب کا ہم کیا کرتے تھے منافق کے فرما دیتے تھے نہیں ہے پھر ایمان کے اندر خیر الحسان صرف اور صرف بلکہ تصدیق تیسرا جواب الزما ہو منافید کسی طرح الزما ہو منافع منافا اس شخص کے ایمان پر کہ صدقہ بھی سب کہ جس نے تصدیق کیا ہو اپنے دل کے ذریعے قصد کرارے اور اس کا سخت بھی ہو ارادہ بھی ہو زبان کے ذریعے پیار کرنے کا لیکن وہ منا اس کے لیے کوئی مانے معنی ہوگا بند ہونا بنا اس کے علاوہ کوئی ٹکراہ وغیرہ ہو تو فضا حقیقت پر اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی جو حقیقت ہے کلیمت شہادت نہیں ہے یعنی صرف اور صرف کلمات شہادت یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی اور رسول اللہ وسلم کی گواہی دینے کا نام زبانی نہیں ہے علامہ جیسے کہ کرامیہ کا مطلب ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے کیا فضا کے ایمان نام ہے ان کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نہیں تھامیہ وغیرہ شاعرہ بتایا نہیں تھا میں نے شروع میں اگلے سبق میں, میں اللہ تعالیٰ سب کو خوش و احمان ہے. ہے السلام علیکم وغیرہ